más للذين وعدته بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يبليله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم عامالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله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 کلو میں ہوتا بھول محترم سامعین نوجوان ساتھیوں بزرگان دین دینی ماور بہنوں ہم نے آپ حضرات کے سامنے فتبی کی مناسبت سے سورت البقرہ کی ایک آیت کی کی ہے اور آج انشاءاللہ اللہ اسی موضوع پر ہم کچھ گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے آج خطبے کا موضوع ہے تنزہ عفت اور پاک دامنی کہ انسان اپنے گفتار میں اپنے کردار میں اپنے اخلاق میں اپنے چال چلن میں اپنے معاملات میں ہر ہر موقع پر پاک دامن رہے کسی کو انگلی سے اشارہ کرنے اور تانا دینے کا موقع نہ ملے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تنزو اور پاک دامنی نصیب فرمائے صحیح مسلم کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ صلاد صاحب بڑی پابندی کے ساتھ جو دعائیں کیا کرتے تھے ان میں ایک دعا یہ تھی اللہ عم عنی اشد و کلہدا و توقع ول اصاف ولغنا چار چیزیں اللہ تعالی سے آپ مانتے تھے اللہ اني اشد و کل ہدا و توقع ول اصاف ولغنا اللہ ہم آپ سے علم ہدایت چاہتے ہیں جیسے آٹھ اللہ آپ نے ہدایت پر رکھا ہے مرتے جم تک ایسے ہی ہدایت پر رکھنا ول اللہ تعالیٰ ہمیں تکوان شیر کر دے وساف کا اللہ تعالیٰ ہمیں پاک دامن رکھنا دامن داغ دار نہ ہو عزت پر کوئی دھبا نہ آئے ہمارے اخلاق اور کردار پر کسی کو نقطہ چینی کا موقع اللہ تعالی نہ دینا یہ ہے پاک دامنی نمبر چار آپ کہتے ول جینا اللہ تعالی ہمیں جنا عطا فرما فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہر اعتبار سے بے نیازی نصیب فرمائے یہ دعا یاد کر اور ہمیشہ اس دعا کو پڑھا کریں نبی عرصہ صاحب بڑی پابندی سے دعا کیا کرتے تھے اللہ و توفا واقا وا عفت اور پاک دامنی کا شکلیں ہوتی ہیں سب سے پہلی شکل ہے اخلاق اسلام میں اخلاق کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے اسلام کا تقاضا یہ ہے اللہ اس رسول کی تعلیم ہیں کہ ہر مسلمان ہر وقت اخلاق حتنا سے آراستہ اور پیراستہ رہے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرے نبی علحثرات ابو ہر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ نبی الحسرات میں لوگو ام نما بو اسما کار مل اخلاق ان نمب لکار مل اخلاق اور تعالیٰ نے ہم کو اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ اخلاق حسنہ کو دنیا میں عام کر دیا جائے اور بد اخلاقی کا خاتمہ کیا جائے اسی لیے مسلمان کے لیے سب سے پہلا فریدا ہے دوستو کہ اپنے اخلاق کو سنوارے بد اخلاقی کا تارا کسی مسلمان کو نہ ملے کسی مسلمان کے متعلق کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ یہاں یہ مسلمان ہو کر کے بڑا بڑا اخلاقی کرتا ہے اسی لیے البا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ اے اے بہت اہم چیز رسول نے ساتھ نمایا الاخلاق و محلیا خلاقہ اے رو اللہ تعالی آنا ڈر کے اخلاق کریم ان یو عب الکرما اللہ کریم ہے اپنے مخلوقات پر رحم و کرم کرتا ہے یو عب الکرما اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے ہر کرما کو ہر مسلمان اللہ کے مخلوق پر کرم اور رحم کرے اور مہربانی کا معاملہ کرے پھر آپ نے آگے اے لوگوں رہا رب العالمین اچھے اخلاق کو پسند کرتے ہیں اور بد اخلاقی کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ ناپسند کرتے ہیں یہی جاتن ہے کہ نبی علیہ سنات خام نے ایک انسان اچھے اخلاق کا مالک رہتا ہے اور رات میں اپنے بستر پر سونا رہتا ہے اور دوسروں کی دعاؤں کے برکت سے وہ جنت میں پہنچ جایا کرتا ہے اخلاق کے ہسنا اب اور اس پر کوئی نکتہ چینی کا موقع نہ ملے نمبر دو میرے بھائیو ہرس اور تنا آج نہیں ہمیشہ انسان کو سب سے زیادہ انسان کے اخلاق کو انسان کے دین اور کردار کو انسان کے تقوی اور پرہیزگاری اور آخرت کو سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیز جو ہے عرص اور سما یعنی لالچ ہے انسان کو اللہ تعالیٰ محنت مزدوری کرنے کے بعد کوششوں کے بعد جتنا حلال مال دے دے جتنی اولاد دے دے اس پر انسان کیناعت کرے خوش رہے لیکن اگر اللہ تعالی نے جتنا دیا اس پر کینعت کے بجائے حرف کرتا ہے لالچ کرتا ہے اب گیروں کے مال پر گیروں کی تجارت پر گیرو کے دھن دولت پر اگر انسان ہرس اور تما اور لالچ والی نگاہ اٹھاتا ہے تو یہ انسان کے دین اور خلاق کو برباد کر دینے والی چیز ہے اسی لیے نبی رہے سورا سامنے ساتھ اے لوگوں جنگل میں کہیں بکریاں لاوارش ہو لاوارش بکریاں جنگل میں ہوں اور دو بھوکھے بھیڑیے آ جائیں وہ دونوں بھوکھے بھیڑیے بکریوں کو جتنا نقصان پہنچاتے ہیں ہر سو تمام کے دین کو اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں نبی علیہ سراطام نے ہمیں تعلیم دیا کہ جو حلال طریقے سے آ جائے جو آپ کے نصیب میں آ جائے اس پر آپ کے نار کریں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت حقیقام رضی اللہ تعالانو کہتے ہیں ایک دن مجھے معلوم پڑا کہ نبی علیہ رہس کے پاس مال آیا ہوا ہے میں آ گیا تو رسول اللہ میں نے نبی علیہ رہے پہ سوال کیا یار سا ہمیں کچھ مال کی ضرورت ہے آپ نے دے دیا سال تو نہیں پھر دوسری مرتبہ مانگا پھر آپ نے دے دیا سال تو ہوں تیسری مرتبہ میں نے مانگا تو پھر اللہ کے نبی نے دے دیا لیکن تیسری مرتبہ جب لے کر کے جانے لگے تو آپ نے بلایا اور تو سمجھ یہاں ان حاد مالو تن خدرت نلو یہ مال جو ہے بڑی میٹھی چیز ہے میٹھی ہے اور دیکھنے میں بڑی دلچسپ اور رغبت والی چیز ہے انسان کبھی اس سے آسولہ نہیں ہوتا لیکن یاد رکھنا سامان آخاوت بے سخاوت نقصی بورے کا لہو جو انسان خوشی سے حلال طریقے سے جتنا اس کو مل گیا کسی نے اپنے مرضی سے خوشی سے دے دیا اگر اس پر وہ قینت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر برکتوں کا دروازہ کھول دے گی لیکن یاد رکھنا امن احاطے جو کسی کے مال کو للچائی ہوئی نگاہوں سے اس کے دولت کو للچا ہوئی نگاہوں کی ستما سے ماغ ماگ کر کے جمع کرنا چاہے گا اور ایک اچھا کرنا چاہے گا لم جو لہو بھی وہ کتنا ایک اچھا کرتا رہے لیکن اللہ اس کے مال میں برکت کبھی نہیں عطا کرے گا پھر آپ نے ساتھ نمایا اللہ تعالی کے نزدیک دینے والا زیادہ اچھا پسندیدہ ہے لے لے لینے والے مال سے حضرت حکیمی حکیل ہے کہتے ہیں اللہ کی کسم نبی علیہ شراب صاحب نے جب ہمیں نصیحت کیا کہ جو اللہ کی کسی نے خوشی سے دے دیا حلال طریقے سے جو آ گیا اس پر خوش رہو تنا کرو کسی بھائی کے مال اور دولت پر ہیل سے کمال للچا کی بھی نگاہ نہ اٹھاؤ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو جو مل جائے اسی پر تعینات کرو کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی رہی شراب شام کی جیسی نصیحت تھی ہمیں اللہ کے رسول کے بعد ابو بک بولا, نے بلایا مال کے لیے میں نے کہا میں مال مال نہیں لوگا پھر عمر فاروق نے بلایا میں نے مال نہیں لیا کہتے اللہ کے رسول نے جتنا ہم کو دے دیا تھا اس پر کنار کیا اللہ نے ایسی برکت دیا کہ ہم مدینے کے مالدار ترین لوگوں میں سے بن گئے اللہ تعالیٰ سب کو ہی ستبا سے بچائے نمبر تین میرے بھائیوں بہت ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ رشک حلال اپنا رکھے اگر رشک حرام ہے تو کوئی انسان آپ کو اچھا نہیں کہے گا آپ کے روزے کا تذکرہ ہوا آپ کے نماز کا تذکرہ ہوا آپ کی سخاوت کا تذکرہ ہوا لیکن اگر آمدنی آپ کی حرام ہے تو لوگ کیا کہیں گے اور روزے نماز کی کیا حد اس کے کام آئے گا جب جو اس کا اس کی کمائی آمدنی ہی حرام کی ہے کوئی انسان اگر اپنا رسک حلال نہیں رکھتا دوستو حرام آمدنی ہے حرام کاروبار ہے حرام کمائی ہے تو سارے لوگ اس کی ہزاروں خوبیوں کے باوجود اس کے جس خوبی کا تکراپ کریں گے سامنے والا یہی کہے گا وہ کس کام کا انسان اس کے روزے اس کے نماز اس کے حج اس کے بکاس بڑا خدک خیرات کرتا ہے لیکن حرام ہی سے کرتا ہے حلال اس کا مال ہے ہی نہیں ہے اسلام یہ چاہتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں کوئی یہ نہ کہے اے نماز کس کام کی ہے جبکہ اس حرام کا ہوتا ہے آپ نے حج کیا سامنے والا کہ حج کس کام کا مراج کام کا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہر مال سے جو نماز عبادت کی جاتی ہے مرا کو قبول ہی نہیں ہوتا سارے مجلس میں آپ تنقید کے مرکز بنے ہوئے ہیں ہر آدمی آپ تنقید کر رہا ہے آپ کی پت اور پاک دام بازدار ہو رہی ہے اسی لیے اللہ کے رسول نے مایا ہمیشہ اپنی آمدنی کو پاکی دار رکھو پاک دامن رہو ہمیشہ تمہاری لوگ تعریف کریں کسی کو تنقید کرنے کا موقع نہ ملے امام ابن جا رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں امام بہ کی رحمت اللہ علیہ شوب المان میں بسنت صحیح نقل کرتے ہیں ایک نبی علیہ سناۃسن ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ کے ممبر پر جانے کے بعد ہی چاروں طرف سے صحابے کرام جس کی بھی نگاہ پڑی جا کر کے بیٹھ گیا آنے فرمایا آجرما اونا اونا اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن لبسا لن تموت حتى تستوثي رزقها فإن أبدا عنها حتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم أو كما قال عليه الصراط نام آمن الخطباتي وفرما يا أيها الناس اے لوگوں لو اے مسلمانوں اللہ تعالی سے ڈرو واج میں لو اور اپنی روزی اپنی آمدنی اپنے رشت کو حلال رکھو خبردار خراب مال اکٹھا نہ کرنا اپنے رشق کو اپنی آمدنی کو اپنی کمائی کو حلال رکھو خبردار اپنی آمدنی کو حرام نہیں کرنا کیوں فائنل لن دمو دعودی عرب کہا تمہارے ہمارے نصیب میں اللہ نے حلال رزق جتنا لکھا ہے آپ نے ساتھ روایا کوئی موت کسی انسان کے پاس ملک الموت روح قبد کرنے کے لیے اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ آدمی اپنا رزق مکمل نہ کر لے جس دن اس کا رشک مکمل ہو جاتا ہے اس دن مرکر موت اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اسی لیے ہمیں حدیث یاد آئی نبی علیہ سرا شان ساتھ سناتے ہیں اے لوگوں ذرا اللہ تعالیٰ سے کرو اللہ تعالیٰ سے خوف کرو ایک آدمی جتنا موت سے بھاگتا ہے اس کا رشک اس سے زیادہ اس کو ڈوبتا ہے ایک انسان موت سے جتنا بھاگتا ہے موت سے جتنا بھاگتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا رسک اس کو ڈھونڈتا ہے ہمارے ہاتھ مثل مشہور ہے اردو, اردو میں دانے دانے پر لکھا ہے نام کھانے والے کا جب تک انسان کا ایک قطرہ ایک لکما کھانا باقی رہ گیا ہے اللہ حضرت سن نے فرمایا تب تک انسان کو موت نہیں آتی اس لیے آپ نے ساتھ نوایا بھائی اگر رزق ملنے میں نوکری ملنے میں آمدنی میں حلال کمائی میں اگر کچھ تاخیر ہو رہی ہے انتظام نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے ساتھ نوایا خبردار حلال ڈھونڈنا لیکن حرام نوکری نہ اپنی آمدنی کو حرام نہیں کرنا انتظار کرنا ضرور تمہیں اللہ تعالی رزق حلال دے بھوکے تم نہیں مرو گے جب تک اللہ نے رزق میں کھانا لکھا ہوا ہے حس طرف آپ نے آدھی ساتھ لمایا ہو ما ماں ہمیشہ حلال آمدنی رکھو وہ ما ماں ہر اور جو حرام چیزیں اسے اپنے آپ کو بچاؤ نمبر چار میرے بھائیو جس چیز کو ہمیں پاک کرنا ہے پاک دامی جس میں چاہیے وہ ہے اپنے دل ہمارا دل پاک ہو دل کا ٹچ ہو ہمارا دل صاف ہو ایک انسان ظاہری طور پر کتنا بھی دیندار بن جائے اگر دل میں اس کے عیب ہے حسد کرنے والا ہے کینہ کپت کرنے والا ہے عداوت اور نفرت رکھنے والا ہے تو ہمیشہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ ظاہر میں بڑا صاف ہے لیکن دل اس کا بڑا کالا ہے اللہ اکبر زبان خلق کو بھی اے خدا سمجھو انسان اگر اندر سے درست نہیں ہے تو اس کی داہلی نیکیاں کبھی اس کو لوگوں کی نگاہ میں اچھا نہیں بنا سکتی ہمیشہ وہ پاک دامنی سے محروم ہے اسی لیے دوستو اپنے دل کی صفائی کرو آپ کا دل کینا چین کپٹ سے بخش سے انات سے نفرت سے حسد سے برائیوں کی محبت سے پاک ہو ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت نبی کی محبت ایمان کی محبت دین کی محبت قرآن کی محبت ہو اور اپنے صحابہ کی محبت ہو بزرگ و تابین کی محبت ہو اور اپنے تمام ایمان والے بھائیوں کی محبت ہو اسی لیے شمر تری کی حدیث نبی رہے فراف شاہ رحف رمایا اے لوگوں تم سے جن برائیوں نے ہلاک کیا میں دیکھ رہا ہوں وہ برائیاں تمہارے اندر بھی دھیرے دھیرے داخل ہونا شروع ہو چکی ہیں صحابہ کرام نے کہا یار رسم اللہ اما دا ہم سے پہلی امتوں کو جن بیماریوں نے ہلاک کیا کیا پرانیاں پیدا ہو گئی تھی اور آپ ہمارے ہیں وہی ہلاک ہونے کرنے والی بیماریاں جو پرانی امتوں کو ہلاک کیا تھی کیا تھی وہی کیماریاں تمہارے اندر لیا وہ کیا ہے آپ نے ساتھ ہمایا الحسد او دلوں میں تمہارے حسد پیدا ہو رہا ہے ہندوؤں سے تو حسد نہیں یہودیوں سے حسد نہیں کافروں سے حسد نہیں عیسائیوں سے حسد نہیں آج مسلمان حسد کرتا ہے تو اپنے مسلمان بھائی سے کرتا ہے کہ یہ ہم سے آگے کیسے نکل جا رہا ہے ہم سے آگے کیسے نکل گیا ہم سے اچھا مکان کیسے ہم سے زیادہ دکانیں کیسے ہم سے بڑا کاروبار اس کا کیسا کتنی بہترین چیز ہے جب یہ رہا وہ بیماریاں جو پہلی امتوں کو حیران کیا ہیں کی تھی؟ وہ بیماریاں میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر بھی کشتی آ رہی ہے ایک تو ہے حسن اور دوسرے والا آپس کی نفرت اور اداوار اے دوسرے کے دلوں میں موبنوں آپس کی ختم محبت کو شیطان نے نکالا عداوت نفرت تعصب ہناؤ نافن اے دوسرے سے دشمنی شیطان نے دل میں ڈال دیا ہے آپ نے ساتھ نمایا یہ وہ برائیاں ہیں جو پہلی امتوں کو ہلاک کیا اور تمہارے اندر بھی داخل ہو رہی ہیں آپ نے ساتھ نمایا اہلو یہ بیماریاں جو ہیں یہ دونوں حسد اور نفرت ہیں تعصب ایک دوسرے کی عداوت و دشمنی یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ یہ ہال ہیں یہ چھیل دینے والی صاف کر دینے والی ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا صاف کر دیتی ہے نے فرمایا یہ سر کے بالوں کو صاف نہیں کرتی بلکہ مومنوں تمہارے ایمان اور دین اور تخوا کو صاف کر دیتی اسی لیے نکرے تاسام کی دو ملے کی حدیث آپ نے ساتھ فرمایا لا یزال الناس سب یہ میرے امت کے لوگ اس وقت تک ہمیشہ ان پر اللہ کی نصرت کا اللہ کی مدد کا اللہ کی برکت کا اللہ کی رحمتوں کا ان کے اوپر دروازہ کھلا رہے گا معلوم جب تک کہ آپس میں ایک مسلمان ایک امتی ہمارے دوسرے امتی سے حسد نہ کرنے لگے اور جس دن ان کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہو گئی اللہ اپنی مسرت کا اپنی برکت کا اپنی مدد کا اپنی رحمتوں کا دروازہ میری امت سے بند کر دے گا اب اس امت کا کوئی مددگار کائنات باقی نہیں رہ جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے دلوں میں حسب نفرت کے بجائے ایک مسلمان بھائی کی کے دل میں سارے مسلمان بھائیوں کی اس محبت پیدا کر دی آپ نے ساتھ اے کیا میں تمہیں بتاؤں وہ امر جس چیز کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت محبت پیدا کر دے گا صحابہ کرام نے کہا بالا یارسول اللہ آپ نے فرمایا ابسلام اب نکم جب آپ میں ایک دوسرے سے ملتے ہو مسکراتے وہ چہرے سے السلام علیکم کہو سلام کی برکت سے لاتمہ رے دلوں میں الٹا تو محبت پیدا کر دے گا لیکن ہم جا کہتے ہیں یہ ہمارے پہچان کہیں تو سلام کرے وہ بھی اگر اس سے تھانی نہ ہو تب ٹھنی نہ ہو تب اگر اس سے بھی پڑوسی ہے اس سے ہماری کچھ بات ہو گئی ہے تو اس کو بھی دے کر کے منہ موڑیں گے راستہ بدل کے چلے جائیں گے میرے بھائیو سب سے بڑی چابی مستاح اور کنجی جو محبت پیدا کرنے کی تھی وہ آپس کا سلام ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے بھائیوں سے سلام کرنے کی تو ہی فرمائی اکول کو رحفر اللہ الحمد للہ سلام اللہ بھائی نمبر پانچ میرے بھائیوں ضروری ہے پاک دامنی کے لیے کہ ہمارا بزنس ہمارا کاروبار ہماری تجارت حلال کی ہو اگر آپ کی تجارت حلال کی ہے کاروبار حلال کا ہے تو آپ پاک دامد رہیں اگر آپ کا کاروبار آپ کا بزنس آپ کی تجارت ناجائز حرام غلط چیزوں کی ہیں تو ساری دنیا کیا رہے کہ اس کی آپ چائے بھی نہیں پیو بھائی کیوں اس کے سارے کاروبار حرام ہیں کیے دیکھا کوئی انسان کی ساری عزت مٹی میں مل جاتی ہے کوئی انسان اس کی تعریف نہیں کرتا جس کے کاروبار حلام کیا نہ ہو اسلام چاہتا ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں آپ سے اچھی آپ کے متعلق خوش رکھیں اور آپ اسی وقت آپ کو حاصل ہوگی جبکہ پاک نہیں ہو اسی لیے نبی رہے پراسام یا اللہ ہو اتاجر ساکرسدو اتاجر رستو کی برمادہ کی ہے اور الم المسلم یومل کی آما اے لوگ وہ تاج جو امانتدار ہے امانت دار ہے کبھی اپنے بزنس میں خیانت کا کام معاملہ نہیں کرتا اسدو سچا ہے جو عیب ہے بتاتا ہے جو خامیہ ہے وہ ظاہر کرتا ہے اور پھر اللہ المسلم مسلمان ہے امانت دار ہے سچائی سے کاروبار کرنے والا ہے پکا مسلمان ہے اپنی آمدنی سے دریب و مسکینوں کی مدد کرتا ہے اپنے ساتھ نمایا یہ انسان جو بزنس میں اللہ کے ڈر سے امانت داری سے کام لیتا ہے اللہ تعالی کے خوف سے سچائی سے کام لیتا ہے اللہ کے ڈر سے خیانت اور چھوٹ سے بچتا ہے اور پھر اپنے آمدنی سے گیروں کو فائدہ پہنچاتا ہے اپنے اسی تجارت کی برکت سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے تمام سہودا کے ساتھ جنت میں رکھے شہید تاجر تاجر اس سود المیر الامیر المسلم مع سہدا یوم القیامہ اس کو اللہ آپ جنت میں نہیں رکھیں گے اس مجاہد کے ساتھ رکھیں گے جس نے تئ میدان جہاز میں اپنی کرتنے کٹا کر کے شہید ہوا ہے اس شہید کے ساتھ اللہ اس تاجر کو رکھیں گے جنت میں کیوں اس نے مارکیٹ میں رہ کر کے سچائی ہمارا جاری کا مسا مظاہرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان سب کو تجارت کرنے کے توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیو نمبر سے شبہ سے بچو آج کچھ لوگوں کی عادت ہے ایک عالم سے پوچھا دو سے پوچھا تیسرے سے پوچھا آٹھ عالم سے پوچھا سبوں نے کہا نہ جائے لیکن اس کو تسلی نہیں کیوں اس کو اس نے چھان رکھا ہے کہ ہمیں جائز کا فتوا لینا ہے تو دس آدمی کا فتوا نہیں ابھی وہ وہیں کو ڈھونڈے گا یہاں ابھی کہا نہ جائے اب بڑھاوے کو ڈھونڈے گا آخر میں کہے گا کہ بھائی دنیا بڑی ترقی کر گئی کہاں تم حلال و حرام کے لئے کے بعد بیٹھے ہو یہ سب جائے آپ کہتا ہمیں ختوا دے دی دیا دیکھا آپ نے اور اب آپ کہیں گے کہ بھائی فتوا اس نے دیا پکڑا جائے گا تو پکڑا جائے گا میں کو پکڑا جاؤں گا یہ بہانے بتاتا ہے گیارہ کے فتوے کو ٹوکرایا جو تیری مرضی کے مطابق نہ تھا ایک فتوے کو لیا کیوں تیرے مرضی کے مطابق ہے آپ نے ساتھ یاد رکھو کا جو رکا شہ والی چیزوں سے بچاتا ہے وہی اپنے دیمان عزت کو محفوظ کرتا ہے اور جو علماء کے فٹاوے کو ٹھکرا کر کے جائز کرنے کے لیے کوئی ڈھونڈ رہا ہے آپ نے ساتھ نمایا آج شخص صبح میں کہاں مبتلا ہے اور کل جو ہے حرام چیزوں کے اندر یہ مبتلا ہو جاتا ہے اللہ سب کو بچائے اور نمبر سات میرے کھائیوں بہت ہی ضروری ہے کبھی انسان کی آنکھیں جو انسان کو بدنام کر دیتی ہیں کبھی انسان بہت دیندار ہے مسجد کا امام ہو خطیب ہو سب کچھ ہو لیکن چلتے ہوئے کسی عورت پر اس کی نگاہ بھی گئی تو لوگ کیا ماں بدماش کیوں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عورتوں کو دیکھا اللہ یہ میرے بھائی اسی لیے ڈاک رسول نے ساتھ ہمایا اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے حیا کرو کی ہلا کرنے کا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اپنے کان کی حفاظت کرو اپنے دل کی حفاظت کرو اور آخرت کی فکر کرو موت کو یاد کرو کیوں یہ کبھی آنکھ اور یہ کان انسان کی زندگی بھر کی ساری نیکیوں پر پردہ ڈال دیتی کیوں سے غلط چیزیں سنتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا آنکھوں سے کسی غلط چیز کو دیکھتے ہوئے کسی نے آپ کا آپ کو ملاحدہ کر لیا اس طرح ان سے انسان کو بچنا چاہیے اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو زبان کی حفاظت انسان جب تک اپنے زبان کی حفاظت نہ کرے انسان کی باغ دامنی کو داغدار بنانے کے لیے زبان بڑی بترین چیز ہے زبان انسان کی اگر صحیح نہ ہو اے اے زمان اگر غلط ہے سخت ہے بد زمان ہے انسان کی کسی نیکی پر لوگ نگاہ نہیں رکھتے صرف اس کی بد زمانی پر چھوڑی بندی کھڑو یہ تو زمان سے گالیاں دیتا ہے اس کی زبان درست نہیں جس کی زبان نہیں درست اس کا ایمان کیا درست ہوگا یہ کہہ کر کے لوگ داددار بناتے ہیں چودہ آخری چیز میرے بھائی ہے تو بہت ساری چیزیں ایک آخری چیز بتا کر کے اپنی عزت اپنی بھی اور और کی ماں بہنوں کی بھی عزت اور بچاؤ को बचाओ حرام हरामकारी برائی اور غیر عورتوں سے یا غیر مردوں سے جو آج طرح طرح کے تعلقات ہاں. کبھی واٹس اپ کے ذریعے کبھی نیٹ کے ذریعے کبھی چلتے پھر के میسج کے पता اور क्या نہیں کیا فیس بک کہتے ہیں اس کے ذریعے یہ جو تم نے چکر چلا رکھا ہے کسی نہ کسی دن بات کھل کر کے آ جائے گی زندگی ختم ہو جائے گی روایتوں میں ایک میکائیل اللہ دو فرشتے آئے اور دونوں نے میرا بادو پکڑا اٹھایا اور لے کے چلو ایک طرف رحیل پکڑے ہیں اور دوسری طرف نکاح لے کر کے گئے بہت دور گرے بڑے مناظر سے بڑی طویل حدیث اس نے آپرماتی ایک ایسا منظر دیکھا کہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جو بہت زیادہ کھڈا تھا ہم جا رہے تھے اور بہت ہی خطرناک آواز میں چیخ نے چلانا نے رونے کی آواز میں نے سنی میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا چور اور یہ کہا کہ کہاں سے اتنی خطرناک آواز چیز نے چلانے رونے کی تکلیف کی اتنی خطرناک آواز کہاں سے رہی ہے فرمایا آ لے کے گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتوں نے کہا جھانک کے دیکھے کرتی ہوں میں جھانک کر کے دیکھا تو نیچے تو پورا بہت بڑا کڈھا ہے اور جہنم کی آگ جل رہی ہے لیکن اس کا مہ جو ہے بالکل تنور جیسے روٹی پکانے والی تندورو جیسے ہے جھانک کر کے دیکھا اور اچھی بند ہے ہزاروں کی تعداد میں مرد عورت ہے ان ان اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور کسی کے بدن پر ایک چھوٹتا کپڑا بھی نہیں سب پڑھانا ہمیں ہم نے دیکھا اور نیچے آگ جل رہی ہے اور آج جب شوش میں آتی ہے اور اس کی لپک اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو آپ فرماتے ہیں اس لپک کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ جتنے ننگے مد عورت ہیں سب اٹھ کر کے بالکل اس کے منہ تک آ جاتی ہے جیسے لپک نیچے گئی پھر وہیں سو نیچے چل جاتی چیخ نے چلانے کو سن کر کے میں نے کہا جاؤ دونوں فرشتوں سے کہا ماں بار بھاؤ ہاں لائیں یہ کون سے بیچارے اس اتنے مشکل ہیں اس آپ کا دھواں بھی باہر نہیں جاتا اتنی پریشانی کہا کہ رجال جالوں رے سا یہ وہ ہے سونا تن اللہ اکبر یہ وہ مرد عورتیں ہیں جو ایک دوسرے کا زنا حرام کاریاں کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے تنہائی میں گاڑیوں پر گھوما کرتے تھے پارکوں اور کلبوں کے اندر ایک دوسرے سے حرام کاریاں کرنے والے اور یہ سب قیامت کر آ رہی ہے پھر اس کے بعد اصلی فیصلہ ان کا ہوگا اپنے آپ کو پاک دام بناؤ ہر اعتبار سے اخلاقی پاپ دام ہو ایمان بھی ہو زبان بھی ہو تجارت بھی ہو کاروبار بھی ہو اور دینی بچے بھی پاک دام ہو اپنے آپ کو بدنامی کے حوالے نہ کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کمل کی توفیق نصیح فرمائے ہمیں و سنگت بنا العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفایت اللہ فرما جو مکرود ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے اہ نعال مینس ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے رہی سب شیخ اور ان کے ساتھیوں کو صحت و راستہ نصیب کرنا ہر بنا ہر مصیبت سے اللہ تعالی ان کو بچا لے خاص طور سے جس شہر میں ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان اللہ کو ہر مصیبت ہر پریشانی حفاظت کر اور ہر سے اللہ تعالی محبوب کر لے اے ان رضرات سے وہی کام لے جس سے مزید کا ملت کا امت کا قوم کا وطن کا فائدہ ہو اور ہر ایسے کام سے لائن کے ہاتھوں کو روک لے جس میں قوم کا امت کا ملت کا وطن کا نقصان اور خسانہ ہو اے ہر آنے والی بھنا, ہر آفت ہر فتنے سے انہیں محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ باطل کو نئے تنابود کر کے اس دنیا میں حق و گلوا نشی فرما اے راہ لالمین دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہو انہیں امن و امان نشی فرما ان کے جان ان کے مان ان کی عزت ان کی بیوی بچوں کے اللہ تعالیٰ بابر ہم نے ہر ایک کی مشکلات آسان کر دے بادہ شاہ اللہ, اللہ،, اللہ لا اکبر for my heart.